السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرکز رحمانیہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تصاغون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يذع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل ضغضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج دوسرا ہوتا ہے اس ماہ مبارک کا بڑا انتظار کیا جاتا ہے مہمان جس قدر زیادہ قیمتی ہو اسی قدر اس کا انتظار اور اہتمام بڑھ جاتا ہے تو مہمان ایسا ہو جس کی قبر جس کی قدر و قیمت جس کا احترام اللہ ارض بجل فرماتا ہو اس کا انتظار اور اہتمام مزید بڑھ جاتا ہے یہ مہینہ اللہ تعالی کے نزدیک محترم ہے اللہ تعالی کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے ی مہینے کا انتخاب فرمایا شہر رمضان اللذی انزل الفیح القرآن یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا قرآن پاک کے نظول کے لیے اس مہینے کا انتخاب یقیناً اس مہینے کی قدر و قیمت اور اس کے محکرم ہونے کو واضح کرتا ہے قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ خالدہ ہے ہمیشہ کا معجزہ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معاوجہ دیا مگر وہ ہمیشہ کا نہیں تھا ان کی زندگی تک محدود تھا دوسرا اسلام جب تک زندہ رہے جد دور معجزہ قائم رہا کیونکہ تاخیر اجتحا بنتی رہی مگر چونکہ ان کا انتقال ہوا تو ان کا معاوضہ ختم ہو گیا بھائی سارے اخلاق السلام ہاتھ پھیر کر کوڑیوں کو نابیناؤں کو صحت عطا فرماتے تھے اللہ کے عمر سے کو چنتا کرتے تھے اللہ کے عمر سے اگر جو بھی فوت ہوئے تو کا معجزہ ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا ہمارے پیارے حبیب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک ہے کی حیات مبارکہ میں بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا اعجاز پوری دنیا پر قائم ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پے نمبر کے امت ہی آپ پر ایمان ڈالنے والے سارے انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے کیونکہ سارے انبیاء کے معاشرات محدود تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا محدود ہے اور اندار نے نزول قرآن کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے بہت زیادہ قدر و حق کا مستحد ہے بہت زیادہ احتمام کا تقاضا کرتا ہے پیارے کے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی مہینے کی آمد پر مبارکباد دیا کرتے تھے اور بشارت سنایا کرتے تھے صحابہ کرام کون رضی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اسحایا ہوں اب وہ ریرا فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کو بشارت دیا کرتے اور فرمایا کرتے پک جا رمضان رمضان آ چکا ہے شہر مبارک جو کہ بڑا ہی باورکت مہینہ ہے جعل اللہ سیام فریضہ اللہ تعالی نے اس کے روزے فرض قرار دیے ایک روزہ بھی کوئی شخص نہیں چھوڑ سکتا امام مندری رحمہ اللہ نے اتردی پیب نے ایک حدیث روایت فرمائی ہے اور شیخ البان نے اس کو صحیح کہا ہے جو رمضان کے روزوں کی فرضیت کی دلیل ہے اور بڑی حیبت ناک دلیل ہے اللہ کے پیارے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے آپ نے خواب دیکھا خواب میں دو فرشتے آپ کو اٹھا کر لے گئے اور عالم برزخ کے لئے بہت سے منظر دکھائے میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک شخص لٹکا ہوا ہے اپنی ایڑیوں کے بل اسے الٹا دیا گیا اور اس کی ایڑیوں کو رسی سے باندھ کے لٹکا دیا گیا شکل اشق و اس کے ہوٹل کے دونوں طرف کو جو کونے ہیں پوری طرح پھٹے ہوئے ہیں تحصیل و اشتاق و دمن اور ان کو سے خون پہ رہا ہے الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور خون پھٹا ہوا ہے دونوں طرف سے اور خون جاری ہے مستف در مسلسل فرمایا کی ایک کیفیت قیامت کے تعین ہونے تک جاری رہی اس کا گناہ کیا ہے کان یوفل تو ہل میں دس میں یہ روزہ افطار کرتا تھا وقت سے پہلے یہ روزے کے افطار کا وقت ہے اس وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتا تھا امام منظری کا استعمال یہ ہے کہ ایک شخص جو سارا دن روزے سے ہے دو دن تین منٹ قبل وہ افطار کر لیتا ہے اسے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اسے الٹا لٹکا کر اور اس کے منہ کو چیر پھاڑ کر جس سے خون مستقل جاری ہے اسے یہ سزا دی جا رہی ہے اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو مکمل طور پہ روزے کو چھوڑ دیتا ہے اور روزہ رکھتا ہی یہ تو وہ شخص سے روزہ رکھتا ہے لیکن چند منٹ قبل افطار کر لیتا ہے اور جو سرے سے روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کی صدا کا علم کیا ہوگا اللہ کے پیارے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارک پاس ہے کہ چاہ اللہ سیامہ فریضہ اللہ اللہ عزت نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور یہ روزے لازمن رکھنے پڑیں گے سوائے اہل ازر کے جنہیں کوئی شرم ازر لائے اور آگے ہاں فرمادے تفتحف فی اباب الجن اس مہینے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وت بلا کو بھی ابنار اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وطوہ کو بھی اور شیدانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے سنگلوں کے ساتھ پان دیا جاتا ہے شہر اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے میں خوری میں خی رہا جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑا محروم اور بد نصیب ہے کہ امارزت سے ایک رات ایسی دیکھ جس کا احاط جس کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے اور یہ بندہ اس خیر کو حاصل نہ کر سکا اس رات جا کر اللہ تعالی کی عبادت کر کے اس رات کی خیر کو حاصل نہ کر سکا یہ بندہ کبھی کسی خیر کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے یہ محروم اور بد نصیب ہی رہے گا یہ مکمل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے اور بشارت دیتے ہوئے بیان فرمایا کرتے تھے روزہ ایک منفرد عبادت ہے اور اس عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہونا پڑے گا منفرد بھی ہے اور مہنگی بھی عبادت بھی ہے بڑا مہنگا اور قیمتی مہمان ہے یہ رمضان کا مہینہ اس میں ایسے خصائص ہیں اور ایسی انقرادیتیں ہیں جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہیں مثلا نبی رسلام کی حدیث کہ اللہ فرماتا حدیث ہے تم سے سولی واجلی نہیں زیادہ کام ہو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزاد ہوں گا میرے لیے کیسے ہو بندہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے وہ شرابہ اور اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے شہت اور اپنی شہوت کی امور بھی چھوڑ دیتا ہے من اجلی میری وجہ سے میرے لیے کیونکہ اس چھوڑنے میں کسی ریاکاری کا امکان نہیں ہے ایک شخص کی بھوک کا عالم کیا ہے پیاس کا عالم کیا ہے کوئی محسوس کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں جانتا اللہ یہ کہ وہ احمد انسان لوگوں کو چیخ چیخ کر بتائے کہ آج میں شہری نہیں کر سکا اور آج بڑی پیاس لگ رہی ہے اپنے اپنی حماقت کی بنا پر اسے ایک جملے سے اس تعلق کو کھو بیٹھتا ہے جو اللہ تعالی اور بندے کے ماں بہن قائم یہ بندہ بھوک اور پیاس صرف اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے مگر یہ اس پردے کو خود ہی پھاڑ دیتا ہے اور راز کو فاش کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے ذکر کر کر کے حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں جس چیز کو بتائے گا وہ اس کا کیا سنبھال سکے کیا وہ اس کی بھوک اور پیاس دور کر سکیں گے ہر کسی کو اس پردے کو پر چاک کرنے کا کیا فائدہ وہ جو عظیم تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان قائم اس تعلق کو مجروح کرنے کا کیا فائدہ سو علی بنا اسی نے یہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گیا اجزی دی یہ جملہ بہت ہی معنی تھے اسے امام مندری رحمہ اللہ نے ایک عظیم محدث کا قول نقل کیا اس حدیث کی تقسیم میں تشریح میں اس کی جزا دوں گا اس کے دو معنی ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے کہ میں اس کی جزا ضرور دوں گا اس کا بدلہ ضرور دوں گا دوسرا یہ مقصود ہے کہ روزے کی جزا میں ہی دوں گا کیونکہ میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا جو فرشتے المنا الحاظ جو اعمال کا ادر لکھنے پر معمور ہیں سے دنیا بنی وہ نیکیوں کا ثواب دکھ رہے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ رودے کا کیا ثواب نماز کا اضر جانتے ہیں حج کا جانتے ہیں عمرے کا جہاد کا اضر جانتے ہیں مگر رودے کا ثواب نہیں جانتا کیونکہ یہ عبادت میرے لیے ہر عبادت میں ریاکاری کا امکان ہے جہاد میں سکاط میں سب آباد میں نماز میں حج ڈرے ہیں مگر یہ روحا ایک ایسی خالص عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے الا یہ کہ بندر خود ہی ریاکار بن جائے اور اپنی حرکتوں سے اپنے روزے دار ہونے کی تشہیر کرتا پھر خود ہی ایسی حرکات و سکرات اختیار کر لے جس سے بات بات کر اس کا رونے دار ہونا وعدے ہو ایسا اگر نہ ہو عبادت یعنی خالص اللہ کے لیے وانا اج سی نہیں یہ اس کی دو تصویریں ہیں ایک یہ کہ رونے کو ادھر اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا لہٰذا اللہ تعالی ہی جزا دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا باقی جو اعمال ہیں ان کی جزا کا علم کیا ہے تتضاعف سبع میں سب ہر نیکی کی کے اعتبار سے بڑھتی ہے سات سو گنا تک کم از کم گن دس گنا اور سات سو گنا تک اور جہاں تک بندہ چاہے یہ ہر نیکی کا سوال بندہ حج کرنے گیا بڑا اموشنس ہے ہو سکتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ سات سو حج دے کر لوٹے ایک نماز پڑھی سات سو نمازوں کا سوال ایک عمرہ کیا سات سو عمروں کا سوال یہ اس کی محنت پر اور اس کے اجلاس پر موقف ہے اگر رودے کا علم سات سو گرا نہیں بلکہ اتنا ہے یہ کسی کو محروم نہیں جی. اللہ در نے کسی کو بتایا ہی نہیں کیوں نہیں بتایا کہ بندہ اپنے روگے کی تکلیف کسی کو نہیں بتاتے اس تعلق کو اپنے رب کے لیے خاص رکھتا ہے خالص بناتا ہے کہ میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے کسی اور کو بتانے کی نہ ضرورت ہے نہ فائدہ ہے بلکہ نقصان ہے کہ وہ جو تعلق مل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کا اللہ کے لیے ہونا ختم ہو جاتا ہے اگر اس کے اجر یہ متمنی ہو کتنا اجر لاؤ کہہ دو کوئی نہیں جانتا سات سو گنا سے نپٹ کر اللہ تعالی ہی عطا فرمائے گا تو پھر اس روزے کو واقع اور خالد رکھو شہری ہو نہ ہو بون لگے پیاس لگے اسے اندر ہی اندر برداشت کرو اپنے رب کے جوئی کے لیے یہ سوچ کر کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اگر کوئی تکلیف ہے تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں بعد میں جبر ردی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات کے پتھر فوٹ پھوٹ کے رو دیے کسی نے پوچھا کہ کیا دنیا کے فراق جدائی کی بنا پر رو رہے ہو کہا کہ نہیں رونا اس لیے آیا ہے کہ موت کی صورت میں تین چیزیں چھوٹ جائیں گی تین عمل چھوٹ جائیں گے ایک دم اور ہے شدت ہے گرمی کی پیاس روزانہ کا پیاس کا گرمیوں کی شدت کی پیاس جوہر کا وقت ہے سورج اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ چمک چمک رہا ہے شدت ہے تمازت ہے شدت ہے تیزی ہے اور واقعی پیاس لگتی ہے یہ تماول ہوا جڑو شدت کی گرمی کی پیاس سے محروم ہو جاؤں گا چھوٹ جائے گی اشارہ روزے کی طرف تک اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف سال چاہتے تھے کہ رونے میں شدت ہو تاکہ یہ دیکھی اور اس پر صبر اللہ کے لدا کے لیے نہ یہ کہ شہری کھا رہے ہیں بلکہ کھانا کا دف نہیں کچتا ٹھوس رہے ہیں کہ شاید زندگی کا آخری کھانا ہے پیٹ بھر بھرا رہے اور پودے کی کا احساس ہی نہ ہو یہ نظریہ صرف صارحین کا نہیں تھا سیدنا فرماتے ہیں کہ زمول ہوا جب کہ دوپہر کی گرمی کی پیاس ہے وہ چھوٹ جائے گی دوسرا بڑے آباد شدار اور سردی کی راتوں کا دیا جبکہ انسان سردی کی جناب بستر میں دبے ہوتے نرم اور گرم بستر کون چھوڑتا ہے لیکن اللہ کی جدا کا پہلو اگر حالد ہو تو اللہ کے دندے چھوڑ دیتے ٹھنڈے پانی سے وزو کرتے اور سردی میں پسندے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں معاش فرماتے ہیں کہ یہ لذت بھی چھوٹ جائے گی اور تیسرا کوڈ ماں کی مجالس کئی درس سے قرآن در سے ہے کوڈما کی مجالس قائم ہیں ان میں حاضر ہونا علم لینا حلال و حرام کی باتیں سننا اس سے محروم ہو جاؤں گا کہ مجید چھوٹ جائے گی شیخ الاسلام ہیں کہ کولام کی مجالس در حقیقت زمین کی پشت پر اللہ تعالی کی جنتیں اگر کسی نے جنت کو دیکھنا ہے مشاہدہ کرنا ہے تو وہ علام کی مجالس کو دیکھ لے مجالس سے بہار جہاں اللہ کی خشیت کی باتیں ہوں جہاں تخلا اور سوچ کے باتیں ہوں کتاب و سنت کا بیان ہو نہ کے نتیجے ہوں نہ کہ جسے کہانیاں ہوں نہ کہ موضوعات اور ذہنی مریضوں کی بھرمار ہو یہ اس قسم کے دعات در ہوں لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کی طرف بلا رہے ہیں جو مدالس طرح کی جنتیں ہیں تو کا میں ڈائرس و حدیث ہے کتاب و سنت ہے اس سے کہانیاں نہیں ہیں لطیفے اور موضوعات نہیں ہیں شرکیاں اس سے نہیں ہے کوئی لکڑی باتیں نہیں ہیں بلکہ خال اس کتاب و سنت کا بیان ہوتا ہے اور آج جگہ جگہ ایسے تو موجود ہیں جن کی طاقت کتاب و سنت کی بجائے ضعیف اور موضوع جماعتوں پر مشورے پاکستان میں بہت بڑی جماعت ہے اور ایک ان کا مدلے بڑا مشہور ہے مولا ستر فیصد جھوٹ بولتا ہے جھوٹے کس سے جھوٹے واقعات موضوع روایتیں اور آپ کریں گے لوگوں کو سامنے بٹھا کر ہم بتاتے ہیں کہ یہ یہ یہ قصہ چھوٹا ہے ہے ہے موضوع ہے دیکھو لیکن لوگ ماننے پر تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے مورے میں جھوٹ کہہ نہیں سکتے جھوٹ بول ہی نہیں سکتے حالانکہ سراسر جھوٹ ہوتے وجہ کیا ہے ہے کہ رسول اللہ اگر اللہ سلم کا فرمان ہے ان میں میرا بیان کچھ بیان جادو ہوتے ہیں یہ تعریف نہیں جادو کفر ہے اور کفر کے ساتھ تعریف نہیں ہوتی یہ مذمت ہے کچھ لوگ واقعی ان کی ایسی زبان ہے چرپور سے ان کا بیان جادو کا اثر رہتا ہے کوئی ان لوگوں پر جادو ہو چکے لوگ دیکھ رہے ہیں جھوٹ ہے تماشا ہے سامنے بن پڑن قصے ہیں کہانیاں بے صدر بے حوالہ باتیں لوگ دیکھ رہے ہیں جادو ایسا چڑھ چکا ہے کہ تسلیم کرنے کو آوازہ ہی نہیں اور نبی نے بیان کہا ہے اور یہ چکایت میں تم سے بیان ہو کے استعمال کرتے آج خلا کا بیان ہے خلاح کا بیان ہے. خلا حضرت کا بیان ہے کہ کچھ بیان واقعی جادو ہوتے ہیں یہ مزمت ہے ایک جادوگر ہے اور ایک یہ دائی ہے اگر ایک شخص جادو کرتا ہے تو اس کا حلف ایک پرد معن ہوتا ہے جادوگر کا جادو ایک شخص پر ہوتا ہے اور بیان کرنے والا جادوگر لاکھوں پر جاد لاکھوں لوگ اس کو سننے والے ہوتے ہیں اور اس کے سحر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں یہ زیادہ خطرناک جادوگر ہے جس جادو کو کفر کہا گیا اس سے زیادہ خطرناک یہ جادوگر ہے جس کے پاس چرب السانی تو ہے مگر حق نہیں ہے تیز و قرار زبان تو ہے مگر کتاب و سنت کے نور سے محروم ہے جہانت ہی جہانت شرک ہی شرک فدر تھی فدر بے صنعت باتیں بے حوالہ باتیں اور سب پر اچھی جھوٹ بول تو یہ بیان جانو ہوتے ہیں بات تھوڑی سی پھیل گئی اب یہ کر رہا ہوں کہ صحیح مجلس جو حق پر ہو کتاب و سنت پر ہو واقع اللہ تعالی کی جنت ہے علماء کی مجالس ان کا مقام جنت کا سر. اسی بات پر رو رہے ہیں ایک تو مجالس ہے علماء چن جائے گی موت کی صورت میں دوسرا سردیوں کا قیام راتوں کا قیام اور تیسرا دوپہر کی گرمی کی پیاس سرف سال ہی برداشت کیا کرتے تھے کلو اشرف خالیہ کیا ہے اور پیو قیامت کرتے اللہ فرمائے کا اور پیو یہ بدلا ہے تمہارے ایام خالیہ کے سور کا امام ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایم خالیہ سے مراد محاد ای کہ تم نے روتے رکھے فاتے برداشت کیے پیاس برداشت کی اس کا سلا آرش یہ ہے کہ تم فشر کے میدان میں پیاسے نہیں رکھے جاؤ گے کوتے نہیں مارے جاؤ گے بلکہ تمہیں اس کا ادر ملے گا کرنا تم نے آج کی پیاس بچائے رکھے گا کیونکہ تم دنیا میں پیاس برداشت کر چکے ہو اور پاتے برداشت کر چکے ہو آج دے ڈھونگا نہیں رکھا جائے گا اور پھر یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے تو میں وہ حدیث اس کی شرح پیش کر رہا تھا کہ سو علی بانا اسی جی لیے گوتا میں نے لی اور میں اس کی جزا ہوں گا اللہ پروارا دو مائنے اس کے ایک معنی یہ کہ میں جزا کیوں دوں گا کیونکہ اس کی جزا میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا فائدہ یہ کہ ہمارا فائدہ کہ ہم تمہیں رونے کی جذا دیں گے رونے کا سوال دیں گے رونے کا اجر دیں گے جب آپ پڑھواتے ہیں کہ یہ خوشخبری ان بندوں کے لیے جن سے دنیا میں تصالم ہو گئے حقوق اصل ہو گئے کسی کی حقیقت کر لی کسی کی جگلی اور نبیلا کر ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اور جس کی قیمت کی گئی دونوں کو تنترا پر کھڑا کرنے کا تاکہ ان دونوں میں عدل قائم ہو جائے کیونکہ حقوق عدل قائم ہوگا مالک یوم تین وہ مالک ہے روزے جگا کر انصاف قائم کرے گا سنل خلی کو انت یا فرمائے گا میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں ادل قائم کرنے والا اتنا اگر قائم ہوگا کہ انسانوں کے بیچ تو قائم ہوگا ضرور کیا ہوتا دل کرنا نے شادل چڑھا اگر سین والی بکری نے بغیر سین کی بکری کو مار دیا ہو چکر مار دیا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرے گا فیر سین کی ٹکڑی کو اختیار دے گا کہ جب تک چاہو اس کو مار لو تاکہ ضلع کا عدل قائم ہو جائے اس طرح تمام جانوروں میں عدل قائم ہوگا اور جب یہ عدل قائم ہو چکے نا تو اللہ فرمائے گا کو دو اب تو بٹی ہو جاؤ بٹی بچا بٹ پھر کو ختم کر دیے جائیں گے جانوروں کا کوئی حساب نہیں لیکن حقوق کا حساب ہو کر کچھ سے آپ اندازہ کریں کہ بندوں پر حقوق کا حساب کتنا خطرناک ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حقوق کا جب حساب ہوگا کنترا پر صحابہ نے پوچھا کہ دیکھ ظالم اپنے مضمون کو کیسے راضی کرے گا دنیا نے مال جان کیا آپ کیسے اسے راضی کرے گا جب مارا یا قتل کیا یہ حصیبت کی اشیاء کیسے ہو کر روپے پیسے اس صاف نہیں ہوں گے حضور اللہ نے ساتھ روپایا فی الحسناتی وسیع آج قیامت کے تصویر جو ہے وہ دیکھیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ صالم کی دیکیا مضنون کو دے کر اور مظلوم کے گناہ سالم کو دے گا یوں عدل کام کر کے دونوں کو ان کے جگانے کی طرف روانہ کر دے گا یا تو ریانہ فرماتے ہیں دونوں کھڑے ہو کے ذالمی مزلو تھی اس مرض کی ڈیکیاں مزلو کو دے گا، دے تباد حج عمرے دے دے کر دے قربانی دے دے کر فرائض محافظ دے دے کر حتہ کی رونا آ جائے گا اگر بندے نے روبے کا حق ادا کیا ہو تمام آداب کی عبادت کی ہو تو اللہ رونا نہیں دے گا کیونکہ رونا کی جو ادر اور سواد ہے وہ دینے کا باڈا کیا خواب آٹھ سیٹ اس کی جزاب میں نے دے دی برا تفصیل نہیں ہوگا بلکہ اس طرح مردار ملک مضلوم کے تعلق سے جو ظالم کے مظالم تھے اپنے زندہ لے اور اس کا روبا کتنے اجر کا مستحب ہوگا کہ بندے کی پخش ہو جائے گی اور نجات ہو جائے گی یہ پہلے بڑا دارنے دور ہے کہ دونوں حقوق کے حساب میں تقسیم نہیں ہوگا بس شرط دیکھے اس کے حقوق کی حفاظت کی ہو اس کے آداب کی حفاظت کی گئی یہ تقسیم نہیں ہوگا بلکہ راناش جی نے اس کی جزا میں نے دینی ہے اس کی جزا دے گا لیکن شرط یہی ہے اس کی پوری طرح حفاظت حفاظت کیا ہے نمبر ایک انما الاعمال امال سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ اجلاس کے ساتھ بندہ اگر ریاکار ہے اور اپنا روزہ دنیا والوں کے سامنے اچھال رہا ہے اس کی تصویر کر رہا خام خام کی برباد ہو جائے گی حالانکہ اللہ نے ایسی لیکی بنا کر دی ہے اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہے بڑا بد نصیب انسان ہے وہ کہ اس لیکی میں ریاکاری شامل کر لیتا ہے اور اس کو برباد کر بیٹھتا ہے تو ایسا روزہ کسی کام کا نہ ہوگا ان کے برباد ہو جائے گا جو بھی نظر ریاکار ہے اپنے اعمال میں اللہ قیامت کے دنوں نے سامنے کھڑا کر دے گا حساب و کتاب لقوف ہے تو بتا لو کشم وہ نیکیاں دیکھ کے خوش ہوں گے کہ ہم نے کئی کئی حج کر رکھے ہیں عمرے کر رکھے ہیں سدامات کے ڈھیر لگا دیے تھے نمازے پڑھتے تھے نفل پڑتے تھے روگے رکھتے تھے تحجد کا اہتمام کرتے تھے بڑے خوش ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں مگر اللہ تعالی حرام منصورہ کر دے گا ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور اچانک اللہ کے دربار سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جس کی ان کو توقع نہ ہوگی وہ تو خوش ہیں کہ آج ہم کامیاب ہیں فیصلہ کیا ہوگا ائی براہ ہوئے کرو اظہ من راہ جن کو دکھانے کے لیے بیٹیاں کی تھی ان کے پاس رہے تھے کچھ ملتا ہے تو دے لو ان اعمال کی میرے پاس کوئی جزا نہیں ہم تو اس عمل کی جزا دیتے ہیں جو ہمارے لیے خالص ہو تو یہ لازمی لکھتا ہے کہ قتل ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو استار پارٹیوں کی آڑ میں اپنے روزے کو ظاہر کرنا اور دکھانا یا پھر بندہ رمضان آتے ہیں اپنا ہریا تبدیل کر لیتا ہے پینٹ کوٹ کی جگہ شلوار کمیل آگے اور دائی کی جگہ سر پہ ٹوپی سلک اور جنتا پھر روزے کا اشتہار بنا ہوا ہے کوئی فرق نہیں ہے اپنے آپ کو عادی بنا کر رکھو جو تمہارا لباس جو پتہ فتح جو تمہارا حرکات و سکنات رمضان سے ڈبل تھے وہ قائم رکھو تاکہ کسی تبدیلی سے ایسا کوئی اظہار نہ ہو کہ تم روزے سے ہو اور روزے رکھتے ہو بلکہ اس نیکی کو بالکل آدھی سمجھو اور हो بنا کر تصور کا ہو جناب جاگر کا قول ہے کئی کار یوموں کا سائمن جب تمہارا روزہ ہو تو فل یہ سم سم ہوگا انسان ہوگا ضروری ہے صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو بلکہ تمہاری آنکھوں کا روزہ بھی ہو تمہارے کانوں کا روزہ بھی ہو اور تمہاری زبان کا روزہ بھی ہو پلا تو اسے خادمک اور روزے کی حالت میں اپنے نوکر کو ڈانٹو نہ تکلیف نہ دو اس پر چین کر نہ بولو بلکہ بالکل نرم پنجا درمی اختیار کر دو نا کے کافاظ بھی ہے کہ روزے دار چیس وا چلاتا نہیں ہے بلکہ اس کی گفتگو میں نرمی آ جاتی ہے ایسا نہ کرو اور فرمائٹ کے جگہ بنا سو جو کیوں میں و فکری کا سواب رونے والے دن کو اور استعمال والے دن کو برابر نہ رکھو بلکہ یہ فرق محبوب رکھو آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ کانوں کی حفاظت کے ساتھ اپنے اخلاق کی حفاظت کے ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ یہ فرق ہونا چاہیے باقی ایسے فرق جو آپ کی ریاکاری کو اجاگر کرے اس فرق کی کوئی ضرورت نہیں اجلاس کی حفاظت ہو اور ساتھ ساتھ عقیدے کی حفاظت ہو بندہ توحید پر قائم ہو کیونکہ شرک کا ارتکاب تمام دیکھیاں برباد کر دیتا ہے اور بندہ سنت پر قائم ہو کیونکہ کسی فطرت کا انتخاب عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور آج تماشا یہ کہ رودے کا آغاز بھی فطرت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس بھی فطرت کے ساتھ روزے کی نیت زبان سے ادا کرنا کو بھی سو میں تدیل نوید الران اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے سارے اعمال کا محبت نیت ہے مگر نیت ارادہ قلب کا نام ہے زبان کے تلفظ کا نام نہیں ہے نبی رحمان سے صحابہ سے صرف صالحین سے زبان کی نیت ثابت نہیں ہے نماز کی نیت ثابت نہیں ہے اور ہم مسلسل اس نیت کا ارتکاب کر کے اپنے عمل کا سے کر کے اس عمل کو برباد کرنے پر تلے ہوئے کی فکر پر ہوتا ہے ایک ایسی شوہر کسوں روزہ افطار ہوتا ہے جو اللہ کے سے ثابت ہی نہیں اللہ لکا سنتو آمنتو کا سنتھی کا آنند پہلے کا چبکل تہلا رشتہ کا سر تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے استطان کی فکر آباد کی فکر تو پھر یہ لیکی کیسی معامل قبول ہوگی سنت کی حفاظت کا عہد کرو عزم کرو ہر مرحلے میں ہر عمل کے لیے ہر عمل پر اللہ کے پیارے پر کی سنت کا نور ہو اور سنت کی چھاپ ہو یہ چیزیں ہیں روزے کی حفاظت کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے سور وال والا عمل ابھی سے محمود شراب تھا کہ روزے کی حالت میں قول سور نہ چھوڑے اور امر سور نہ چھوڑے تول سور ہر وہ قول ہے جو شریعت کے خلاف جیسے دیبت چبنے جھوٹ جھوٹی قسم لوگوں پر تمدیں لگانا انسان تراشیاں کرنا یہ سب قولِ زور ہے روزہ بھی, بھی ہو اور قول سور بھی ہو اور امن سور ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو ایسے عمل نہ چھوڑنا شریعت کے خلاف ہے تو ایسے شخص کا بھوکا اور کیسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں وہ ان سارے وارث سے روزے کو بچا کر رکھ کیونکہ یہ لیکن اس دن کام آئے گی جب بندے کے حقوق کا تسلی ہوگا بندے کے سامنے ایک ایک عمل کٹ جائے گا روزے کی باڑی آ گئی اگر روزہ واقعہ تمام حدود اور آزاد کی حفاظت کے ساتھ تو اندازہ روزے کو کیونکہ اس کا اجر دینے کا وعدہ فرما چکا اس کا اجر دے گا اور بندے کے حقوق اپنے ذمے لے لے گا تصویہ ضرور ہوگا اب یہ تصویر بیٹی اور گراہوں کے تقسیم کے ساتھ نہیں بلکہ خالق کائنات کی رحمت کے ساتھ نہیں اللہ کی رحمت سے بندے کو دیتا جائے گا دیتا جائے گا جب تک وہ راضی ہو کر اپنے ظالم کو معاف نہ کر دے اس وقت تک دیکھا جائے گا جہاں وہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک مظلوم اور ظالم بندہ کے سامنے کھڑے ہیں اور تصویر کا عمل جاری ہے عدل و انصاف کا عمل جاری ہے کہ اچانک جنت میں سے محلات اوپر کو نمودار ہوں گے اور بڑے پھلدار درخت اوپر کو ابھریں گے ظالم بھی دیکھ رہے ہیں مظلوم بھی دیکھ رہے ہیں مظلوم کو یادنا یہ محلہ کیا ہے اور یہ درخت کیا ہے یہ بابا کیا ہیں اللہ فرنا کہ میرے بندے میرے لیے میرے ساتھ ایک سودا کر پتا ہے حیران یاد نا میں سودا کروں یہ سب میرے لیے ہاں تیرے لیے ان تمام حدود کے ساتھ جو کتاب و سنت میں مجبور ہیں اور بیان ہیں جو اللہ اور رسول نے بیان فرمائے ہیں ان تمام حدود کے ساتھ اس عمل کی حفاظت کیجیے پوری ایک ذمہ داری کے ساتھ اور پوری ایک امانت اور بیانت داری کے ساتھ اس کے حقوق کا تحفظ کیجیے تاکہ ان ایک محبوظ ہو کر کل ہماری نجات اور صحانت کا باعث بن جائے اور ہماری کامیابی کا باعث بن جائے اور کامیابی کا مزار اور محبر بن جائے یہ ایک افرادی دورے کو حاصل ہے کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے اللہ تعالی سے دعائیں کی جائیں شب و روز کی گھڑیوں کو مختص کیا جائے اپنے پرکر کے ذکر کے لیے نبی علیہ پوچھا گیا ائی اس میں افضل یا سود اللہ سب سے افضل رودا کون سا ہے کہ اکثر واحد اللہ ذکر جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کے بندوں ان گھڑیوں کو اگر ذکر سے خلی رکھو گے تو قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا ان گھڑیوں کو کارآمد بناؤ اور اللہ کا ذکر کرو ایک غلطی جس کا آج ہر گھر میں تقریباً ارتقاب ہوتا ہے کوئی استاری میں تاخیر مثلاً استاری کا سامان ڈیٹ پہنچا خواتین خاص افطاری بنا رہی حالانکہ افطار سے قبل کے جو وقت ہے پندرہ منٹ کا بیس منٹ کا آدھے گھنٹے کا بڑا ہی دین کی وقت ہے موقع پر پولیس گردنا کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ان اوزاں کچھ اللہ کے اوتخاب بندے ہیں جن کی گردنیں اس موقع پر جہنم سے آزاد ہوتی ہیں اور اگر خواتین پر ایک تیزی اور تراری تار ہو کر اور کچن میں داخل ہیں اور سامان تیار ہو رہے چیز شری مقاصد کے خلاف ہے افطار سے قبل افطاری تیار ہونی چاہیے افطاری کے ٹیبل پر بیٹھ جاؤ پندرہ بیس منٹ دعائیں کرو اللہم اللہم من النار اللہ من النار اللہم اللہ تغری ملندا من النار یا اللہ ہماری کردنے کے ہند سے آزاد کر دے یا اللہ ہمارے والدین کی گردن ہے جہنم سے آزاد کر دے وہ بھی تو ہماری قوم کے مستحق ہیں ایسے مقام پر پہنچ چکے قدم قدم پر اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں یا اللہ ان گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے ہمارے والدین کو رحمتیں عطا فرما دے اور پھر خاص طور پر امت مسلم جس کی تباہانی دیکھی نہیں جا رہی یا اللہ شام کے مسلمانوں پر آسانیاں فرما دے فلسطین کے مسلمانوں پر آسانیاں فرما دے جمن کے مسلمانوں پر آسانیاں فرما دے یہ دعا کا وقت ہے جس کو ہم اس تاریخ کی جلد میں سبا کر جاتے ہیں سب سے پہلے افطاری کا سامان تیار ہو جائے اور افطاری کے دستخوان پر بیٹھ کر دعائیں کرو یہ قبولیت کا وقت ہے اور یہ قبولیت کا موقع ہے جس کو ہم ان جمیلوں میں جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں یہ غلطی تقریباً ہر گھر میں دیکھنے کو ملتی ہے کوشش یہ غلطی نہ ہونے پائے اور یہ دعا میں سبر ہو رسول اللہ, اللہ علم کی حیثیت ہے کہ لسائی میں فدر ہر روزے دار کے لیے افطار کے سب ایسی دعائیں ہیں جو رنگ نہیں ہوتی جو دعا کرے گا قبول کرے گا سائے میں فرح فرحا فطر تو فرح کو دا دا دا دا روزے دار کو لگائے دو موقع پر خوش کر دیتا ہے ایک استعار کے بعد جب اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے اور سامنے طرح طرح کی نیندیں موجود ہیں جو ان قریب کھائے گا اور پیے گا دوسرا اس وقت آنا اپنے بندے کو خوش کر دے گا جب وہ ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر موت کی صورت میں اپنے سفر آخر پر روانہ ہو جائے گا فرصتی جہان میں منتقل ہو جائے گا جو کہ بڑا ایک کڑا علم ہے اس حمد اللہ کا اس بندے کو خوش کر دے گا جو دنیا میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے اللہ پاک سے حفیظ کی صدا ہے یا اللہ اسلاہ مبارک کو ہمارے گناہوں کی بخش کا ذریعہ بنا یا اللہ ہم سے راضی ہو اپنی محبتوں کے فیصلے فرمانے یا اللہ ہمارے روزے اور قیام قبول فرمانے بقول امام کے ذہنی رحم اللہ کے اور حامد نے رجب کے رمضان میں دو جہاد ایک دن کا روزے کی صورت میں اور ایک رات کا جہاد ترابی کی صورت میں جہادوں میں اپنے رضا اور محبت کا اپنے پیار اور رحمت کا فیصلہ تیرے غصے کا متحمل نہیں ہو سکتے ناراضگی اور آزاد کا متحمل نہیں ہو سکتے